سورہ سبا آیت نمبر بائیس او اے محبوب آپ فرمائیے بلاؤ اللہ جان ان بتوں کو جنہیں تم خدا سمجھتے ہو مندون اللہ, اللہ کے مقابلے میں تو جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو تم ان سب کو بلا لو اے محبوب آپ ان مشرکوں سے فرما لا یم لیکن سما واتی ولا فر ارتی یہ سارے بت مل کر بھی آسمان اور زمین میں کسی ذرے کے مالک نہیں ہیں یہ تو ہیں بھی ویسے ہی بے جان پتھر اور اگر انسان بھی ہو چاہے پوری دنیا کا بادشاہ بھی ہو حقیقی مالک تو صرف اللہ ہے وماں لہم فی ہاں منشر اور زمین و آسمان میں ان کے لیے اللہ کے ساتھ کوئی شرکت نہیں ہے وہ پارٹنر نہیں ہے بلکہ خالی کے کائنات وہی اکیلا معبود ہے وہی مالک حقیقی ہے وما ل من اور نہ ہی ان بتوں میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے جو مشرقین سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات نوز میں ذالک اللہ سے نہیں چلتی تو یہ بت مدد کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں اس نے فرشتوں کو اولیاء کو نبیوں کو جو مقام دیا یہ اس کی مشیت ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ولا تن لہو اللہ لمن ابین لہو اس کی بارگاہ میں کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر اسی کے لیے فائدہ دے گی جس کے لیے وہ اجازت دے لمن ازین لہو حتی یہاں تک کہ ادا فزع عن بھی جب اجازت دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے کالو وہ ایک دوسرے سے خوش ہو کر کہتے ہیں ماذا دیا کال تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی کال الحق وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا یعنی شفات کرنے والوں کو ایمان داروں کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائی بہول علی کبیر وہی اللہ بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے کل اے محبوب آ فرمائیے میں یا رزو قوکم من, مِنَ سماواتی وی آسمان و زمین میں سے کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے قل اللہ محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ ہی تمہیں روزی دیتا ہے وہ ان کم ارے محبوب آپ ان سے فرمائیے بے شک ہم یا تم لا ہدن ضرور ہدایت پر ہیں اوفی دولالم مبین یا کھلی گمراہی میں ہیں یعنی دونوں صحیح نہیں ہو سکتے یا تو تم سہی ہو یا ہم سہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم سہی ہو تم غلط ہو اصل میں بات یہ ہے کہ کافروں کو اس طرح اس لیے کہا گیا کہ وہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہوں ان سے کہا گیا کہ بھئی دیکھو تم یہ کہتے ہو ہم یہ کہتے ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ہماری بات سہی ہو تم غور تو کرو کیونکہ غور کریں گے تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو کامن سینس کی ہیں ان کو فوراً سمجھ میں آ جائیں گی اور وہ ایمان لے آئیں گے قل محبوب آ فرمائیے لا تس الون اگر بالفرض تمہارے خیال کے مطابق ہم نے کوئی گناہ کیا ہے کوئی جرم کیا ہے تو ہمارے جرموں کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ولا عمّا تعملون اور تمہارے کاموں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا مراد یہ ہے کہ جھوٹے الزامات لگاتے ہو اور جن کافر سرداروں نے مسلمانوں پر اور حضور پر جھوٹے الزامات لگائے اس وجہ سے عوام جو کفار تھے وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ اگر تمہارے گمان کے مطابق ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو تمہیں اس کی فکر کی حاجت نہیں تم یہ سوچو کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ بہت پیاری نصیحت ہے کہ جب ہم کسی کو نصیحت کرنے جاتے ہیں تو نصیحت قبول نہیں کرتا جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیتا تو اس کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم تمہارے جھوٹے الزامات کو اس وقت جواب دے کر اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے ہم وہ لجنا نہیں چاہتے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے بھی ہیں قبر میں تم سے تمہارے متعلق سوال ہوگا تو ہم جو تمہیں اچھی باتیں بتا رہے ہیں اگر یہ ہی اچھی ہیں تو اسے سنو تو صحیح یہ ان باتوں کے ذریعے کافر کو اپنے قریب کیا گیا تاکہ وہ سننے کو تیار ہو قل اے محبوب آ فرمائیے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیں کل بروز قیامت جمع فرمائے گا بین بیننا بالحق پھر اللہ تعالی ہمارے درمیان سچا فیصلہ فرمائے گا بہ الفتاح العلیم اور وہی خوب فیصلہ فرمانے والا خوب جاننے والا ہے یہ بھی باتیں اس لیے فرمائی گئیں کہ الجھ کر ان کافروں کی توجہ دوسری طرف نہ چلی جائے مثلا انہوں نے الزام لگایا کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ پر جن کا سایہ ہے اگر اس بحثوں میں جاتے تو کافروں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں وہ یہی تحقیق اور اسی باتوں میں الجھے رہتے کہ جن کا سایہ ہے کہ نہیں ہے ان سے کہا کہ ہمارا معاملہ تم اللہ پہ چھوڑو ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں اسے سوچو سمجھو کہ ہماری باتیں کیا تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہیں یا نہیں ہیں قل اے محبوب آ فرمائی ارونی الحق تم بھی شرکا کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ جن شراک کو تم ملاتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ بھی خدا ہیں کیا ان کے خدا ہونے کو تم ثابت کر سکتے ہو کل ہرگز نہیں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں بل هو اللہ العزیز الحقیب بلکہ وہی اللہ غالب حکمت والا ہے یہاں بھی ایک گفتگو کا انداز سکھایا گیا کہ پہلے تو کہا گیا کہ ہماری بات غور سے سنو پھر جب وہ غور سے سننے کو تیار ہوئے تو ان سے یہ کہا یہ بتاؤ کہ جنہیں تم خدا سمجھ رہے ہو کیا تم اسے خدا ثابت کر سکتے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس طریقے سے ان کی توجہ اصل مقصود کی طرف کہ جو ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں انہیں سمجھانا چاہتے ہیں اس پوائنٹ سے وہ ہٹ نہ سکے اور اب وہ اس پر غور کریں وماں ارس کا اللہ کا بشیر و نذیرا اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا جتنے نبی آئے وہ کسی قوم کے لیے آئے حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم تا قیامت نبی ہیں اور ہر قوم کے لیے نبی ہیں تا قیامت نبی سے مراد یہ ہے کہ حضور کی لائی ہوئی شریعت اسی پر تا قیامت عمل کرنا ضروری ہے اور ہر قوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضور کو مانے اور حضور پر ایمان لائے لا يعلمون ہاں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں متا ہادی اگر تم سچے ہو یہ بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کل اے محبوب آپ فرمائیے لکم می عاد یو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک دن کی میاد مقرر ہے لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ نہ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ کستق تو نہ ایک ساتھ تم آگے بڑھ سکو گے نہ ایک ساتھ پیچھے ہو سکو موت کا وقت بھی مقرر ہے اور قیامت کا وقت بھی مقرر ہے تو اس سوال میں اور اس بحث میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو بلکہ تم اس قیامت والے آنے والے دن کی تیاری کرو بلکہ یہاں تک کہ بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ جب انبیاء سے کافروں نے قیامت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو اور تم سمجھتے ہو قیامت نہیں آئے لیکن تھوڑی دیر کے لئے تصور کر لو کہ اگر بل ہماری بات سچی ہو یعنی کافروں کے ذہن کے مطابق بات کی گئی فرمت تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر بل جو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ سچا ہو اور یہی ہو جو ہم کہہ رہے ہیں تو پھر بتاؤ تمہیں کتنا افسوس ہوگا اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں قیامت میں اٹھنا ہے اگر بل ہماری بات غلط بھی ہے اور تم نے ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزاری تو اس میں تمہارا نقصان کیا ہے اس طریقے سے بھی کافروں کو سمجھایا گیا تو سمجھانے کے مختلف انداز اختیار کیے گئے جیسے لوگوں کی ذہنیت ہے تو اسی طرح ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں اول تو یہ بات سچی ہے کہ گناہوں کی سزائیں آخرت میں ہیں دنیا میں بھی ہیں اگر کسی کو یہ وہم پڑتا ہے کہ نہیں یہ مولیوں کی باتیں ہیں کہ گناوں کی سزائیں دنیا میں ملتی ہے قبر میں بھی آخرت میں بھی اللہ غفور الرحیم میں اگر اس طرح کی وہ سوچ رکھتا ہے تو اس سے ہم یہ کہتے ہیں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہی دنیا میں ہو جائے یہ قبر و آخرت میں ہو جائے تو بتائیے کتنا افسوس ہوگا اور اگر پاکیزہ زندگی گزار لو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزارو نفس اور شیطان کے وار اور ان کی باتوں کو نہ مانو تو اس میں نقصان کیا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے یہ باتیں ان لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں جو کسی صورت پر سمجھنے کو تیار نہیں الحمدللہ للہ قرآن مجید فقان حمید کا جو درس سن لے اور جو خوشگوار زندگی پروگرام میں آئے نور قرآن نشیش میں آئے تو قرآن کی آیات سننے کے بعد اب اسے کسی قسم کا شک باقی نہیں رہتا ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو وہاں کچھ خواتین بھی ہیں انہوں نے جب سوریہ احزاب کے درد سنا انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا پردے کا حکم ہے اور ہم پردہ نہیں کرتے یہ جس شعبے سے وابستہ ہیں اس میں یہ جس ملازم کو رکھنا چاہیں رکھ لیں اور جس کو نکالنا چاہیں نکال دیں انہوں نے ان خواتین کے نام ایک سرکولر جاری کر دیا کہ جس خاتون کو نوکری پہ رہنا ہے وہ کل سے اسکارف پہن کر آئے اور اپنے چہرے پر نقاب لگاتے آئے اور جس کو نہیں لگانا اس کی کل سے چھٹی وہ کہتے ہیں کہ سب تیار ہو گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پردہ بھی کریں گے غیر مردوں سے جس طرح فیکٹریوں کے اندر گب شپ اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اسے ہی بچیں گے اور ان اللہ تعالی ہم اپنے چہرے کو بھی ڈھانک کے رکھیں گے تو دیکھیں جب قرآن کی بات انسان سنتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب قرآن میں موجود ہے تو آپ کوئی شک باقی نہیں رہتا تو اگر کوئی مسلمان ایسی باتیں بھی کرتا ہے تو آپ اسے ناراض نہ ہو آپ یہ سمجھیں کہ مریض ہے مریض جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے سمجھے بچارہ نور قرآن سے دور ہے تو کئی ایسی باتیں ہیں جو ہم نشست میں قرآن کی روشنی میں سنتے ہیں وہ باتیں آپ عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کے نور میں بات کا سننا اور چیز ہے اور خود ڈائریکٹ بولنا اور چیز ہے تو وہ آپ کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا آپ کہیں گے یہ حرام ہے تو وہ آپ سے الجھنے لگ جائے گا اور جب الجھنے لگے تو آپ فوراً اپنی بات کو بدل دیں اور انہیں نور قرآن کی دعوت دیں کوئی کیسٹ دیں انشاءاللہ تعالی جب وہ قرآن کی بات سنیں گے تو قرآن کا در سننے کے بعد مومن کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور وہ ان تمام باتوں کو تسلیم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تو جو میرے بھائی تبلیغ کا جذبہ رکھتے ہیں تو ان سے یہ عرض ہے کہ وہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق گفتگو کریں اب اگر کوئی شخص مثلا کوئی گھر کی خاتون بے پردہ ہے اس سے جا کر ڈائریکٹ یہ کہا جائے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرے گی وہ تو گناہ کر رہی ہے تو تم پردہ نہ کر کے جہنم میں جانے والے کام کر رہی ہو یہ بات سچی تو ہے مگر مریض کو علاج کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اسے بے ہوش کیا جاتا ہے پھر آپریشن کیا جاتا ہے اسے دوائیاں دی جاتی ہیں اینٹی دیے جاتے ہیں تو ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس طرح کہیں اور وہ قبول کر لیں اتنا لوگوں کا ظرف نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے لوگ کفریات بگنا شروع کر دیتے ہیں ارے ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس لیے پھر تبلیغ کا اندازی اختیار کریں کہ آپ انہیں کہیں کہ قرآن کے درس میں اتنا لطف آتا ہے آپ بھی آ کر تو دیکھیں ایک دفعہ تو آ جائیں ان کو کوشش کریں کہ یہ قرآن کے درس میں آ جائیں ان کو قرآن سے محبت ہو جائے ان کو قرآن سننے کا شوق پیدا ہو جائے جب یہ قرآن پاک سنیں گے تو انشاءاللہ تمام باتیں ان کی سمجھ میں آ جائیں گی اور انشاءاللہ ان کے دل بھی قرآن کے نور سے منور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور قرآن پاک سے منور فرمائیں